السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر فورٹی فور میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں کوڈ جنریشن کی کاروائی شروع کی تھی اور وہ یوں کہ اس اسٹیج میں یعنی کہ یہ جو بیک اینڈ کی آپ سٹیج پہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ ہم نے اسیوم یہ کیا کہ ہمارے پاس تھری ایڈریس کوڈ جو ہیں یا وہ جو تھری ایڈریس سٹیٹمنٹس ہم نے جنریٹ کی ہیں وہ ایک کواڈروپل ارے میں فرض کرے ہم نے ڈال دی تھی اور وہ کواڈروپل ارے جو ہے اب ہمیں اس بیک اینڈ کے اس ماڈیول میں مل چکی ہے اور اس کے ساتھ وہ سمبل ٹیبل بھی ہے کیونکہ ہمیں وہ ویریبلس جو پروگرام میں ہیں یا جو کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپریز ہیں ان کی کیا خاصیت ہیں ان کی ٹائپس کیا ہیں ان کے نام کیا ہیں وغیرہ وغیرہ سائز کیا ہے یہ ساری انفارمیشن درکار ہوگی اب کوڈ جنریشن کے حوالے سے سب سے پہلے کام ہم نے دو کیے ایک یہ کے بجائے ہم کسی خاص آرکیٹیکچر کو مد نظر رکھیں یعنی کہ انٹیل کو یا اسپارک کو یا میپس یا ایسے کئی جو آرکیٹیکچر اویلیبل ہیں ہم نے جو اسمبلی لینگویجز آپ نے بھی دیکھی ہیں یا جنرلی جو اویلیبل ہیں ان کا پیٹرن دیکھ کے ایک جنریک سی ایک مشین سی ہم نے بنا لی کہ فرض کریں ہمارے پاس بھی ایک ایسی مشین ہے جس میں یہی موو لوڈ اسٹور کمپیر، جمپ یا جو کنڈیشنل جمپ جو ٹپکل اسمبلی لینگویج Even اس سے complex بھی موڈ جو ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے بنا لیے اور ان کی جو مثالیں تھیں چند ایک وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہماری مشین کا جو اڈریس یا جو طریقہ کار ہوگا انسٹرکشن کا وہ یہ کہ وہ ٹو ایڈریس انسٹرکشن ہوگی سورس اور ڈیسٹینیشن موو سورس ٹو ڈیسٹینیشن ایڈ سورس ٹو ڈیسٹینیشن اب ایسا کیوں ہے یہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اسمبلی لینگویج میں آپ کو ٹپکلی یہی پیٹرن نظر آتا ہے ہاں کچھ ایسی مشین ہیں جس پہ تھوڑی تھوڑی ویریشن ہیں لیکن ایسی ویریشن جو ہیں ہم ایزیلی اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ کیا کہ اچھا ہم نے یہ ایک سی مشین بنا لی جس کا انسٹرکشن سیٹ یعنی کہ اسمبلی لینگویج بھی ہم نے بنا لی تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ساری کی ساری یہ نہیں کہ اب ہمیں ایک ایک کر کے مل رہی ہے نہیں وہ اکیوملیٹڈ ساری جو انسٹرکشن ہیں وہ کواڈروپل ارے میں یا اس کو آپ آئی آر بھی کہہ سکتے ہیں وہ مکمل جو ہے ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کی پہلی اسٹیٹمنٹ کو لیتے ہیں اور اس کے کورسپونڈنگ جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشن ہیں اس کو ہم جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ایسے کہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹ ٹائپس ہیں یعنی کہ assignment ہے یا یعنی conditional go to ہے unconditional go to ہے and so on یا array index والا معاملہ بھی ہم نے ایک لحاظ سے کیا تھا ایون ایٹ level لیول کہ کس طرح ہم کسی لوکیشن سے آف سیٹ لے کے وہاں پہ جا کے جو ویلو ہے اس کو ہم اٹھا لیں گے ہم نے یہ بھی کہا کہ ہماری مشین جو ہے وہ بائٹ ایڈریسبل ہے یعنی کہ کوئی ایڈریس ہم دیں گے تو وہ ایکچولی کسی بائٹ کا ہوگا اب اگر وہاں پہ ایک سے زیادہ بائٹس کو ہم نے جا کے پک کرنا ہے فار ایگزامپل انٹرچر اگر فور بائٹس کے ہیں تو پھر ہمیں وہ چار بائٹس جو ہیں وہ درکار ہوں گے لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری انسٹرکشنز ہیں ان کے اندر یہ ابیلٹی ہوگی فار ایگزامپل آپ نے انٹیل میں دیکھا ہوگا موو لانگ ہے یا ایڈ لانگ ہے یا اس طرح کر کے جو کہ جو ورڈ سائز ہے اس کو بھی مد نظر رکھتی ہیں خیر یہاں پہ کاروائی ہم نے اس تک پوری کر لی کہ جو ہمارے پاس جو ٹپکل سی تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس تھی ان کے لیے ہم نے اسمبلی لینگویج کوڈ جو ہے وہ لکھ لیا کہ بھئی اگر یہ اسٹیٹمنٹ ملے گی تو ہم یہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کریں گے اور پھر میں نے آپ کے سامنے ایک دو مثالیں پیش کی کہ فرض کریں آپ کے پاس کوڈ ایسے آئے تھے تو اس کی بنا پہ اب یہ جو ہے اسمبلی لینگویج کوڈ اس ایک یہاں سے سمپل مائنڈ اپروچ سے جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس مثال کے فوراً بعد میں نے کہا کہ ایسی کاروائی بھی کی جا سکتی ہے کہ یہی جو انسٹرکشنز ہیں ان کا سائز اس لحاظ سے کہ نمبر آف انسٹرکشنز جو ہیں ان کو ہم ریڈیوس کر دیں بلکہ ایسے بھی کہ بجائے ہم میمری سے چیزیں لائیں اور پھر واپس میمری میں لے کے جائیں ان کی مطلب ضرورت تو پیش آئے گی کیونکہ ڈیٹا ایونچلی میمری میں ہی ہوتا ہے وہاں سے آپ لے کے اس کو ٹیپکلی رجسٹر میں لاتے ہیں اور پھر رجسٹر سے واپس اسٹور کرتے ہیں لیکن جب ہم اس پروگرام کو ایک لحاظ سے ایکسیکیوشن اس کی پروفائل کو دیکھ رہے ہیں تو ایک چیز جو کہ شروع سے ہی بڑی کامن رہی ہے کمپائلر رائٹنگ میں بھی اور ادروائز بھی کہ کوشش کریں کہ جو آپرینس ہیں یا جن ویریبلس جن ویلیوز کے ساتھ آپ نے کچھ مینوپولیشن کرنی ہے وہ رجسٹرز میں رہیں یعنی کہ اڈیشن کرنی ہے تو کوشش کریں کہ آپرینٹ دونوں کے دونوں رجسٹرز میں ہیں اور سو so ایسا بھی کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بھی رجسٹر میں ہی چلا جائے اس چیز کا فائدہ کیا ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو دیکھیں خاص طور پہ اگر کوئی کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جس میں سی اس طرح لمبا سا ایکسپریشن ہے تو کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں نے تھری ایڈریس کوڈ میں اس کمپاؤنڈ ایکسپریشن کو بریک کیا تھا یعنی کہ ون آپریشن ایٹ اے ٹائم تو ایکچولی جو ابھی ابھی میں نے فار ایگزامپل ملٹیپلیکیشن کی ہے اس کا ریزلٹ مجھے اب ایڈیشن میں چاہیے اسی ایکسپریشن میں اور فرض کرے وہ ایڈیشن کا پر مجھے کسی ڈویژن میں چاہیے اینڈ سو آ تو بہتر یہ ہے کہ جیسے جیسے میں یہ ایک لحاظ سے انٹرمیڈیٹ ویلوز کمپیوٹ کر رہا ہوں یہ یہی رہیں یعنی کہ رجسٹر میں رہیں تاکہ مجھے میموری فیکٹس جو ہے وہ نہ کرنا پڑے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہے آرکیٹیکچر میں بھی اور ادر بھی آپ یہ جان چکے ہیں رجسٹرز میں چیزوں کا ہونا جو ہے وہ تو پھر آپ کلاک اسپیڈ پہ سی پی یو کلوک سپیڈ پہ اپنی کاروائی کر سکتے ہیں جبکہ میموری سے چیزیں لانا اس میں کئی سائیکلز درکار ہیں ہر اینی اصل میں بات جو ہم نے امیڈیٹلی شروع کر دی تھی وہ یہ کہ ٹھیک ہے ایک سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس اصل میں اب کئی اپرچونٹیز ہیں آپٹمائزیشن کی اور افیشئنسی کی اس میں ٹائم اینڈ اسپیس دونوں ہم مد رکھیں گے کہ جو کوڈ جنریٹ ہو اس کا ایکچولی سائز جو ہے یعنی کہ نمبر آف انسٹرکشن اور ایکچوئل ایک ایک انسٹرکشن کا سائز یاد ہے وہ جو کاسٹ والی بات تھی کہ اگر ایک انسٹرکشن جو ہے وہ میمری کو ریفرنس کرتی ہے تو اس میموری کا پورا جو ایڈریس ہے وہ بھی اس انسٹرکشن کے پاس ہونا چاہیے تبھی تو وہاں سے جا کے وہ ویلو لے کے آئے گی تو اس وجہ سے انسٹرکشن سائز جو ہے یعنی کہ فزیکل جو کوڈ سائز ہے وہ اس طرح بھی بڑھ جائے گا کہ ہر انسٹرکشن کا سائز کیونکہ اس میں ایڈریسز آ رہے ہیں وہ بڑا ہو جائے گا اب اصل بات پھر شروع ہو چکی ہے آپٹمائزیشن کی یعنی کہ یہ جو بیک اینڈ میں آپٹمائزیشن کی جو کاروائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے جو الگرودمس ہیں ان کو اب ہم نے دیکھنا ہوگا اور شورلی ہم اب ان دو لیکچرز میں جو بکیا رہ گئے ہیں یہ ساری کاروائی تو نہیں کر پائیں گے یہاں پہ ہم ان چند چیزوں کو دیکھیں گے جو امپورٹنٹ بھی ہیں اور جس سے آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کرنا جو ہے ایک تو اس کا فائدہ کیا ہے دوسرا جنرلی یہ الگرودمس کیسے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے کیونکہ یاد ہے شروع میں میں نے کہہ دیا تھا کہ بیک اینڈ پہ یہ جو الگریدمس آپ کو نظر آئیں گے یہ این پی کمپلیٹ ہوں گے موسٹلی اور ایک دو کی مثال آج ہم دیکھیں گے یا اگلے لیکچر میں anyways, اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپٹمائزیشن کے حوالے سے افیشینٹ کوڈ جنریٹ کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے لیکچر کے آخر میں وہ لائیو اور نیکسٹ یوز والا معاملہ جو تھا اس کے لیے ایک الگریدم ڈسکس کیا تھا کہ اب ہم ایک لحاظ سے اپنے بلاکس میں یہ جو ویریبل کا یوس ہے اور ڈیفینیشن ہے یہ کمپیوٹ کرنے کے لیے لائیو اور یہ نیکسٹ یوز والی کاروائی کریں گے اور اس کے لیے بڑا سمپل ایلگردم تھا لیکن یہ کہ پچھلی دفعہ ہم اس کی کوئی مثال نہیں کر پائے تھے کہ ایونچولی اگر میرے پاس یہ تھری ایڈریس کوڈ ہے یا اس کو میں نے بلاک میں ڈیوائڈ کر لیا ہے تو اس کے اوپر پھر میں یہ الگریدم چلاؤں گا تو یہ چلے گا کیسے یا اس کی مثال جو ہے وہ مجھے اب دکھاؤ تو آئیے اب پہلے وہ مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ لائونیس نیکسٹ یوز والی کاروائی کریں گے اور پھر اس کو لے کے ہم کچھ چیزیں اخذ کر سکیں اس میں سے ایک جو میجر امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہی کہ کون سے ویریبلس جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس اپرچونیٹی ہے کہ وہ رجسٹرس میں رہیں اور وہ کون سی اسٹیج ہے جہاں پہ ہمیں جو ویلوز ہیں رجسٹرس میں ان کو نکال کے واپس میموری میں ڈالنا پڑے گا تو آئیے پہلے ہم اس مثال سے ہی شروع کرتے ہیں کہ یہ جو لائونیس ہے یہ کیسے کمپیوٹ کی جاتی ہے یہ فرض کریں ہمارے پاس ایک بلاک ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ مکمل کوڈ جو ہے یہ کوڈ ہمیں ملے ہیں لیکن فرض کریں اتنا ہمیں ملا ہے کہ بھئی یہ بلاک ہے اور جنرلی ہم یہ بلاک لیول پہ یہ چیزیں کریں گے گلوبل لیول پہ یہ جو ڈسکشن ہے وہ فی الحال اس کورس میں نہیں ہے وہ آپ ایک لحاظ سے اپنی کتاب میں اگر چیپٹر ٹین میں جائیں تو وہاں پہ اس کی وہ ڈسکشن موجود ہے کہ گلوبل لیول پہ آپ یہ لائونیس جو ہے یہ کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں یہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں کوئی کنڈیشنل گوٹو وغیرہ نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری یہ جو ہیں یہ سمپل اسائنمنٹس ہیں جس میں ایڈیشن اور ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے اور یہ چیز نوٹ کریں کہ اس میں تین اے بی سی جو ہیں وہ یوزر ڈیفائن تھے یعنی کہ اوریجنل کوڈ میں تھے سی یا سی پلس پلس یا جاوا یا واور اور یہ جو ٹی ون اور ٹی ٹو ہے یہ کمپائلر جنریٹریز ہیں یہ وہ میک ٹیمپ والی بات اچھا اس کو لے کے اب ہم نے وہ ایلگریدم چلانا ہے ایلگر کیسے تھا اب ہم ان کو دوبارہ لیتے ہیں تو اس کا پہلا یہ تھا کہ جو یوزر ڈیفائنس ہیں وہ بلاک سے جب آپ نکلنے لگے ہیں تو وہ لائیو ہیں مطلب اس کا یہ کہ یہ ویریبل جو ہیں, یہ شاید آگے کسی اور بلاک میں ان کا استعمال ہونا ہے یعنی کہ آپرینٹس کے طور پر ہوں گے تو اسیوم کرو کہ اس بلوک سے نکلتے وقت یہ ویریبل جو ہیں یہ لائیو ہے تو وہ کیا بنے وہ اس لحاظ سے کہ اس پروگرام میں یا اس سیگمنٹ میں اس بلوک میں اے بی سی ہے تو میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ یہ جو رہا لائیو سیٹ ہے اس میں اے بی سی ہے اب یہ ایک لحاظ سے انیشل ویلیو ہے اس لائیو سیٹ کی اور اس لائف سیٹ کو یہ جو کرنٹ ویلو ہے اس کی یہ میں اس بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اے ایکل t2 ٹو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتا ہوں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ جو لائف سیٹ ہے وہ یہ ہے اچھا جب اس اسٹیٹمنٹ کو لیا میں نے a ایل t2 ٹو پلس آپ کو یاد ہے یہ الگریدم جو ہے یہ ریورس چلتا ہے یعنی کہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلے کی جانب آتا ہے تو اگر اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو اس میں اے جو ہے اب ڈیفائن ہو رہا ہے کیونکہ دیکھیں اے کی ویلو میں اب کمپیوٹ کر کے ٹی ٹو پلس ٹی ٹو لے کے اے میں ڈال رہا ہوں یعنی کہ اگر اے کی پہلی کوئی ویلو تھی یہاں پہ اب وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ ٹی ٹو پلس ٹی ٹو سے جو ریزلٹ آئے گا وہ اے میں آئے گا تو یہاں پہ ٹی ٹو استعمال ہو رہا ہے یعنی کہ ایکچولی دونوں جو اس کے آپرینٹس ہیں پلس کے وہ ٹی ٹو ہی ہیں اور اے جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے اب جو ویریبل ڈیفائن ہو رہا ہے اس کو ہم لائف سیٹ سے نکال دیں گے اور جو یوز ہو رہا ہے اس کو ہم لائف سیٹ میں ڈال دیں گے تو اسٹیٹمنٹ کے بعد لائف سیٹ جو ہے اب ہو جائے گا bc سی a غائب ہو گیا اور t2 ٹی اب یہ لائف سیٹ جو ہے نیا بی کامر جو سیکنڈ لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے t2 ٹو c سی یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا تو ایک لحاظ سے آپ نے اگر کسی اسٹیٹمنٹ کا دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ لائف سیٹ کون سا ایسوسیئٹڈ ہے تو یہ جس طرح میں نے لکھا ہے اس میں ہر اسٹیٹمنٹ کے بعد جو لائف سیٹ ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے یعنی کہ یہ جو سیکنڈ ٹو دا لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے ٹیو c پلس بی اس کے ساتھ اب جو لائف سیٹ ایسوسیٹڈ ہے وہ بی کام سی ہے اب t2 ٹو اکو سی پلس جو ہے اس میں c اور b استعمال ہو رہے ہیں اور t2 ڈیفائن ہو رہا ہے یعنی کہ لائف سیٹ سے t2 کو اب ہم نکال دیں گے اور نیا چونکہ نہیں آ رہا بی اور سی پہلے سے موجود ہیں تو اب سٹیٹمنٹ کے بعد یعنی کہ وہ ٹی ٹو جو ہے وہ چونکہ ڈیفائن ہو رہا ہے تو یہاں پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لائف سیٹ صرف بی سی ہے کیونکہ ٹی ٹو تو اب ڈیفائن ہو جائے گا اس کے بعد وہ بے شک آ جاتا ہے تو اب یہاں پہ یہ کہ لائف سیٹ دیکھیں چھوٹا ہوا اور یہ کس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا اس سے اوپر جو سٹیٹمنٹ ہے سی اکویل ٹیمس بی اور آپ سمجھ کے ہوں گے کہ آپ ٹی ون ٹائمس بی کی بنا پہ C جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے یہ لائف سیٹ سے نکل جائے گا اور T1 جو ہے وہ آ جائے گا تو آپ ٹھیک ہے لائف سیٹ جو ہے وہ یہ بن گیا یہ لائف سیٹ اب اس سے اوپر والی کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جائے گا بی اکویل ٹی ون پلس یہاں پہ اب A اور T1 جو ہے یوز ہو رہے ہیں اور B ریڈیفائن ہو رہا ہے تو آپ اگین سمجھ کے ہوں گے کہ لائف سیٹ جو ہے اب A اور T1 ہو جائے گا تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لائف سیٹ میں جو آگے ویریبلس کا استعمال ہونا ہے وہ کیپچر ہو رہا ہے اور یہ ایک قسم کا اینڈ آف دا بلاک تک یہ انفارمیشن بھی اس کے اندر آ رہی ہے کیونکہ ہم نے باٹم سے یہ کاروائی شروع کی تھی تو یہ نہیں کہ یہ لائف سیٹ ہمیشہ صرف اگلی اسٹیٹمنٹ کے لیے کچھ کہہ رہا ہے نہیں یہ ایکچولی ریسٹ لیے کہہ رہا ہے اب یہ جو سیٹ ہے یہ t1 ون a اے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا اور یہاں پہ چونکہ a یوز ہو رہا ہے اور t1 جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے تو اس بنا پہ آپ لائف سیٹ جو ہے صرف a رہ جائے گا اور اس کے بعد یہ جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں B اور سی استعمال ہو رہے ہیں اور A جو ہے وہ ریڈیفائن ہو رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے اگر میں بلاک میں آؤں اب A پلس A ایکل بی پلس بلاک کی سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو لائف سیٹ بالکل ٹاپ پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں لکھا ہے بی سی اگر آپ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس بلاک میں آؤں یعنی کہ باہر سے کب آؤں تو جو بھی میرے سے پہلے ایکسیکیوشن کر رہا تھا بلاک وہ یہ ارینجمنٹ کرے کہ بی اور سی جو ہیں وہ لائیو ہوں یعنی کہ اگر ہو سکے تو ان کو رجسٹر میں رہنے دو کیونکہ یہاں پہ بلاک میں آتے ہی پہلی چیز جو میں نے کی وہ اے بی پلس سی ہے اس کا مطلب ہے بی اور سی اگر مجھے رجسٹر میں مل جائیں تو بلاک کی پہلی ہی اسٹیٹمنٹ میں میں اس چیز کا فائدہ اٹھا لوں گا کہ اے کی کمپٹیشن میں جو آپرینٹ بی اور سی ہیں وہ مجھے رجسٹرز میں سے مل جائیں گے کھینی میں دیکھیے کہ اس طرح ایک بڑا سمپل مائنڈیڈ سا ایک آئیڈیا ہے کہ وہ آپ باٹم سے سیٹ بنائیں اور شروع والی سٹیٹمنٹ کی جانب آئیں اور باری باری اس سمپل سمپل جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کا سٹرکچر دیکھ کے ان میں جو آپرینٹس ہیں ان کو دیکھ کے آپ یہ لائی سیٹ کو کرتے جائیں اور اس بنا پہ اب ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے وقت کیا چیزیں لائیو ہیں اور کیا چیزیں لائیو نہیں ہیں اگر ہم چاہیں تو اور بھی کئی پیسز آف انفارمیشن یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور دوسری ایک اہم بات کہ اگر آپ بلاک کے شروع میں دیکھیں تو جو شروع میں لائف سیٹ ہے لائیو ایکول بی کامرس پہلی لائف یہ ایک لحاظ سے انڈیکیشن ہے اس سے پہلے کنٹرول فلو گراف میں جتنے بلاکس ہیں ان کے لیے کہ بھئی اگر اس بلاک کی طرف کنٹرول نے آنا ہے تو ارینجمنٹ کرو کہ بی اور سی جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں اور اسی طرح آخر میں لائیو ایکول ایک b, سی جو ہے یہ ایک لحاظ سے ہم آگے جو بلاگس آ رہے ہیں ان کے لیے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ بھئی اس بلاگ سے نکلتے ہوئے ہم اپنے تمام جو یوزر ڈیفائن ویریبلس ہیں ان کو اسیوم کرتے ہیں لائو ہیں لیکن ایکچولی بعد میں اپرچونیٹیز ایسی ہم دیکھیں گے اور وہ جو گلوبل آپٹمائزیشن ہے اس میں ہم لائونیس اکراس دا بلاکس جو ہے ان کو چیزیں جا کے ہم دیکھ کے کمپیوٹ کریں گے اچھا یہاں پہ ایک چیز کو ذرا نوٹ کر لیجئے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جو لائفنس انفارمیشن ہے یہ ہم رکھیں گے کہاں پہ store کہاں پہ کریں گے ہمارے ساتھ وہ سمبل ٹیبل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے اس میں یہ ویریبل موجود ہیں یہ سی جو ہیں یہ موجود ہیں اور یہ ٹیمپرز بھی موجود ہیں تو ایک کاروائی یہ کی جا سکتی ہے کہ ہر ویریبل جو ہے اس کے ساتھ وہ کس بلاگ کی کون سی اسٹیٹمنٹ میں لائو ہے وہ کسی طرح انڈیکیٹ کر دیں یعنی کہ ایک ویریبل لیں اس کے ساتھ ایک لنک لسٹ لگا دیں یہ انسٹرکشنز پہ یہ لائف سیٹ کا ممبر ہے اور انسٹرکشنز پہ وہ لائف سیٹ کا ممبر نہیں ہے اے کو لے لیں اوپر سے اگر شروع ہوں آپ کو پتا چل رہا ہے اسٹیٹمنٹ بائی سٹیٹمنٹ کہاں پہ اے لائو ہے کہاں پہ اے لائو نہیں ہے یہ انفارمیشن جو ہے آپ سیمبل ٹیبل میں جائیں اے جو ہے یاد ہے ہم نے وہ جو ساری بات کی تھی کہ یہ جو ٹیبل ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس میں کی ہوتی ہے اور کی کے ساتھ آپ ایک ریکڈ سا پورا کرتے ہیں یہ آپ شروع میں ڈیٹا اسٹرکچر والی بات کو لے کہ کس طرح نام ہے یا فون نمبر ہے اس کے ساتھ نیم آف دا پرسن اس کا اڈریس آپ اس کی آکوپیشن بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کی اور چیزیں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں نیشنل آئی ڈی کارڈ ڈال سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ یعنی کہ اب ایک کی میرے پاس جب آ گئی اس کے ساتھ میں بےتحاشا جتنی انفارمیشن اسٹور کرنا چاہوں کر سکتا ہوں تو یہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہر ویریبل کے ساتھ ایک یہاں سے ایک لنک لسٹ بنا لیں کہ یہ جو لنک لسٹ ہے اس کے اندر ہر ویریبل کی لائیونس انفارمیشن جو ہے کہ ایک بلاک کے اندر وہ کس کس جگہ پہ وہ لائیو ہے کہاں پہ نہیں ہے وہ ریکارڈ کر لیں دوسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم एक्चुअली وہ جو کوارڈرے ہے اس میں تو یہی سٹیٹمنٹس ہیں نا اور اس میں ہم نے اپنے دیکھا کہ کس طرح ایک رے بنائی تھی جس میں ایک ایک رو جو تھی یا وہ ایک قسم کا میٹرکس سا بن گیا تھا اس میں ایک ایک رو میں وہ کوارڈروپل یا کوارز جو تھے ان کے اپرینڈز رزلٹس اگر وہ ٹارگٹ تھا वगैरह वगैरह ये सारी चीजें हमने रखी थी हम ये भी कर सकते हैं उस کو یعنی اس অবجیکٹ کو extend کر دیں کہ ہماری کوڈ ارے جو ہے اس کے اندر یہ سیٹ جو ہے یہ کسی طرح ریکارڈ ہوتا جائے یعنی کہ ہر کوارڈ جو ہے اس کے ساتھ لائو جو سیٹ ہے کہ کون سے ویریبل لائو ہیں کون سے نہیں وہ اٹیچ ہو جائے اب یہ وہ ایک لحاظ سے بہائنڈ دا سین باتیں ہیں کہ یہ البریدم ہے اور اس کو آپ, آپ نے پریکٹیکلی جب امپلیمنٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ, آپ نے بھی یہ کرنا ہوگا اپنے پروجیکٹ میں تو یہ میں انفارمیشن کہاں پہ رکھوں گا یہ اب آپ کی چوائس ہے اینی ویز اب یہ لائونیس انفارمیشن جب ہم نے لے لی اب اس کو اب کیا کریں مقصد میں شروع سے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں ویریبلس کا یوز کا پتا ہو کہ آگے وہ انہوں نے استعمال ہونا کہ نہیں ہونا تو میں ویریبلس کو رجسٹرز میں رکھ سکتا ہوں یا ان کو وہاں سے نکال سکتا ہوں کیونکہ رجسٹر جو ہیں وہ ایک لمیٹڈ سیٹ ہے جنرلی مشینس میں آپ کو سولہ یا اتنے مطلب بتیس بتیس زیادہ سے زیادہ اتنے مل جائیں گے بلکہ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ رجسٹر uh, جو ہے نا وہ گروپ میں آ جاتے ہیں کہ یہ صرف جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے ہیں جگہ سے وہ ویڈیو پروسیسنگ کے لیے ہیں کچھ جو ہیں وہ فلوٹنگ پوائنٹ کے لیے ہیں کچھ جو ہیں وہ اس فنکشن کے لیے ہیں تو یعنی کہ ایک لحاظ سے رجسٹر جو ہیں وہ بہت سارے نہیں ہیں اور وہ جو لمیٹڈ سیٹ ہے اس میں سے بھی کئیوں کا اسپیشلائز یوز ہے تو ایک لحاظ سے یہ جو لمیٹیڈ سیٹ آف رجسٹرز ہیں یہ کنسٹرینٹ جو ہے ریسورس جو ہے اس کا ہم نے اب اچھا استعمال کرنا ہے اور وہ یہ جو لائونیس ہے اس سے ہم یہ چیز اخذ کر سکیں گے کہ رجسٹر میں سے پہلے کہ کس رجسٹر میں کیا ڈالیں اور پھر یہ کہ وہ ویلیو رجسٹر میں رہنے دیں کہ نہ رہنے دیں اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ایک ویریبل اب اس کوڈ روبل کے بعد لائیو نہیں ہے یعنی کہ اب وہ درکار ہی نہیں ہے تو میں اس کو رجسٹر سے نکال سکتا ہوں اس کو اب رجسٹر میں رکھنے کی ضرورت نہیں اب آیا میں اس کو میموری میں ڈالوں کہ نہ ڈالوں وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن جہاں تک رجسٹر کا تعلق ہے وہ میں اب ری یوز کر سکتا ہوں اب اس حوالے سے کہ ہم نے اب جو اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز جنریٹ کرنی ہے وہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے نہیں اب یہ جو ہم نے ایکسٹرا لائونیس انفارمیشن اٹیچ کر دی ہے ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ اب ہم اس کو کنسلٹ کر کے ہم اپنی انسٹرکشنز جنریٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ تھوڑی سی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ انٹیلیجنس اب آنے لگ پڑی ہے آپٹمائزیشن والی بات تو آئیے اب ہم اس جانب چلتے ہیں idea deal with the instructions from beginning to end وہ تو پھر ٹھیک ہے کہ اب میں ٹاپ سے شروع ہو کے بلاک کی اور نیچے کی جانب چاہتا ہوں for فار ایچ انسٹرکشن فار ایچ انسٹرکشن جیسے میں ایک ایک کو لے رہا ہوں میں یہ کروں گا یوز رجسٹرز وین ایور پاسبل سمجھ کے ہوں گے کیوں اینڈ ابھی بات میں نے کہی ا نون لائی ویلو ان رجسٹر کین بی ڈسکارڈیڈ یعنی کہ اس کو آپ بھول جائیں یا اس رجسٹر کو اب اویلیبل ہے فری ان دجسٹر اب آپ اس کو استعمال کر لیں یہ دونوں باتیں کیوں ہیں اب میرے خیال میں باز... کافی واضح ہو چکی ہے تو اب چلیے آگے یہاں پہ اب یہ جو بات ہے کہ میں ویریبلس کو رکھنا اور ان کو اس میں سے نکال دینا پھر یہ کہ ایک رجسٹر جو ہے وہ ایم ٹی ہے وہ یوز ہو رہا ہے اور ایکچولی اس میں ایک سے زیادہ ویلوز ہو سکتی ہیں اس کے لیے ہم ایک چیز ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے جس کو ہم کہیں گے رجسٹر ڈسکرپٹر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں سی پلس پلس میں کر رہا ہوں تو یہ ایک قسم کی ایک میں کلاس بنا سکتا ہوں جس میں تمام رجسٹرس کا میں ایک قسم کا رجسٹر مینیجر میں بنا دیتا ہوں جس کے اندر ہر رجسٹر کا سٹیٹس اس میں کیا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں ریکارڈ کروں گا تو اس کو میں کہوں گا کہ میرے پاس ایک رجسٹرڈ ڈسکرپٹر ہے اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے تفصیل سے دیکھی جا سکتی ہے اور بلکہ آپ یہ کریں گے رجسٹرڈ ڈسکرپٹر جو ہے وہ ایک رجسٹر کا اسٹیٹس جو ہے وہ اس کو یاد رکھتا ہے کہ وہ ایم ہے وہ یوز ہے اس کا کیا ہے اور ایک لحاظ سے اگر آپ ایک رجسٹر مینیجر بنا دیں یا رجسٹر فائل مینیجر بنائیں جو کہ جتنے بھی آپ کے رجسٹر ہیں دس بیس پچیس اتنے پچیس ڈسکرپٹرز ہوں گے جو کہ ایک آبجیکٹ ہوگا لیت سے جس کے اندر یہ فیلڈس ہوں گے کہ اسٹیٹس ایم ہے یوز ہے اس کے کانٹینٹ کیا ہیں وغیرہ وغیرہ اس کی لیت سے ایک لنک لسٹ یا ارے یا جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے وہ, وہ بنا لے گا تو اینی ریجسٹر رجسٹر ڈسکرپٹر جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے ون اور مور ویلوز اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک سٹیٹمنٹ ہے ایکس y سمپلی ایک روپل ہے x ایکول وائی تو ایکچولی یہاں پہ اگر میں نے x اور y کو استعمال کرنا ہے آگے تو اگر y جو تھا ایک رجسٹر میں تھا تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ x بھی اسی رجسٹر میں ہے کیونکہ y اور x جو ہے وہ ایک لحاظ سے برابر ہو گئے کیونکہ x کو میں نے کہا ہے کہ y کے کانٹینٹ لے لو تو اگر y رجسٹر میں ہے تو میں اب یہ بھی کہہ دوں گا کہ x بھی اسی رجسٹر میں ہے یعنی کہ ایک رجسٹر میں ایکچولی ایک وقت میں دو سے زیادہ ویلیوز بھی ایک سے زیادہ ویلیو بھی ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دوسری طرف سے فروم اے ویریبل پرسپیکٹو اڈریس ڈسکرپٹ مجھے ایک چاہیے ہوگا لوکیشن اورنٹ ویلو فور اے ویریبل کین بی فاؤنڈ اب دیکھیے ایک ویریبل جو ہے وہ کہاں کہاں ہو سکتا ہے ہمارے آرکیٹیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایکچولی میموری uh, میں ہو سکتا ہے وہ رجسٹر میں ہو سکتا ہے اور ایکچولی بعد میں اگر آپ دیکھیں کال سٹیک اور ایسی چیزوں کو کہ وہ سٹیک میں بھی کہیں ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم چونکہ ویریئبلس کو رجسٹر میں بھی رکھتے ہیں میموری میں بھی رکھتے ہیں اور چانسز ہیں کہ ایک دو اور اسپیشل میں بھی رکھیں تو اس حساب سے اب ہمیں ایک ایڈریس ڈسکرپٹر رکھنا پڑے گا جو کہ ایک ویریبل کو ٹریک کرے گا یہ جو دو ڈسکرپٹرس ہیں ان کے بارے میں میں نے رجسٹر کے حوالے سے تو بات کہہ دی کہ ایز اے ڈیٹا اسٹرکچر یا جو ایکچوئل پروگرامنگ آپ کو کرنی پڑے گی وہ کیا ہے اور میں یہ تفصیل اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایکچوئلی یہ پروجیکٹ میں کرنا ہے اور دوسری یہ بات کہ اگر آپ کتاب میں جائیں تو یہ چیپٹر جو اس سلسلے میں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ان چیزوں کی ڈیٹیل ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کیسے کریں گے جہاں تک یہ اڈریس ڈسکرپٹر کا تعلق ہے یہ چونکہ ایک ویریبل کو ٹریک کر رہا ہے کہ ایک ویریبل جو ہے اس وقت کہاں پہ ہے رجسٹر میں ہے میمری میں ہے یا دونوں جگہ ہے یا اسٹیک میں ہے وغیرہ وغیرہ تو ایک لحاظ سے یہ ہم سمبل ٹیبل میں بھی جا کے یہ کر سکتے ہیں کہ سمبل ٹیبل میں وہ جو ویریبل ہے وہ ٹیبل سٹرکچر ہے اس کا وہ جو سارا ریکڈ ہے اس کے اندر ہم یہ ایڈیشنل انفارمیشن اب ڈال دیں گے کہ اس وقت یہ جو ویریبل ہے یہ کہاں پہ ہے اور یہ انفارمیشن ہم اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے جنرلی یہ بائی اسٹیمنٹ کاروائی ابھی بھی کرنی ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ لیں گے یہ جو رجسٹر اور لائونیس انفارمیشن یہ ساری لے کے ہم کوڈ جنریٹ کر دیں گے اور اس کی بنا پہ ہم پھر یہ ایڈریس اور رجسٹرڈ ڈسکرپٹرز جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ کریں گے تو یعنی کہ ہمیں جو اڈیشنل بک کیپنگ اپ کرنی پڑ رہی ہے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ سمپل سی ہیں بس یہ کہ سٹیٹمنٹ بس سٹیٹمنٹ یہ کرتے جاؤ تو یعنی کہ پروگرامنگ وائز یہ جو آپ کو کاروائی آپ کو بھی کرنی پڑے گی وہ اتنی مشکل نہیں اور اس کی تفصیل جیسے کہ میں نے کیا کتاب میں موجود ہے اور یقیناً آپ اس کو بڑی آسانی سے امپلیمنٹ کر لیں گے اچھا اب یہ سارے ہم نے جو فریم ورک بنا لیا ہے اس کی بنا پر دیکھیے کہ اب ہم جو کوڈ ہے اس کو کیسے جنریٹ کریں گے جس میں اب آپ کو یہ آپٹمائز جو اپروچ ہے یہ کلیئرلی نظر آئے گی ہم ایک سٹیٹمنٹ لے کے چلتے ہیں x سیکول وائی آپ زی یہ جیسے کہ میں نے بڑی ٹپیکل سی آپ کو جنرلی کوڈس میں یہی نظر آئے گی تو اب ہم سمپلی یہ نہیں کہ اس کا پیٹرن ایکسیکول وائی زی ہے تو آپ اسٹریٹ موو اور ایڈ جو ہے یا جو بھی آپ ہے اس کے بیس پہ انسٹرکشن جنریٹ کرو نہیں اب دیکھیے کیا کریں گے اس کے ہم ایک چیز ایکچولی یہ اسٹیپ بائی اسٹپ ہم کریں گے کہ پہلے یہ کریں گے اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اگلی چیز ٹرائی کریں گے تو سب سے پہلے چیز ہم دیکھتے ہیں وہ یہ اف وائی از نان لائف اینڈ از این رجسٹر وے زی فرائم از دا بیسٹ لوکیشن فار زی اچھا یہاں پہ کئی باتیں ہوگی لیٹ اون ایٹ اے of زی آپ جو ہے پلس مائنس ملٹی پلائی ڈیوائڈ جو بھی ہے وائی کو آپ دیکھیے اور وائی کو آپ چیک کیجیے اسٹیٹمنٹ پہ یہاں پہ دیکھئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ لائف سیٹ لگا ہوا ہے اس سیٹ میں جا کے دیکھیں کہ y جو ہے وہ live ہے کہ نہیں اگر وہ نہیں ہے live تو یہ ہو گیا کہ اٹ از نان اس کے بعد دیکھیں کہ یہ کسی رجسٹر میں تو نہیں موجود یہاں پہ اب وہ تمام رجسٹر ڈسکرپٹرز جو ہیں ان کو آپ چیک کریں یعنی کہ اگر کوئی رجسٹر مینیجر آپ نے بنایا ہے اس کو کنسلٹ کریں اس کو کہیں کہ بھی یہ وائی ہے مجھے بتاؤ یہ کسی رجسٹر میں ہے کہ نہیں وہ اگر کہتا ہے کہ ہاں ہے اور یہ کہ وہ اس رجسٹر لٹس آر R1 R2 یا جو بھی اس رجسٹر کا نام ہے جونیرک نام ہے یا اسپیشلائز نام ہے وہ اس میں ہے لٹ سے اس کا نام R1 نکلا اور دوسری یہ بات کہ اکیلا ہے یعنی کہ r1 ون میں y کے علاوہ کچھ نہیں یاد وہ میں نے اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ ہے رجسٹر مینیجر سے پوچھو کہ تمام رجسٹر ڈسکرپٹر دیکھو کہ کسی رجسٹر میں یہ جو وائی ہے یہ موجود ہے کہ نہیں اور اگر اکیلا ہے تو وہ رجسٹر مجھے بتا دو اور اس کے بعد آپ دیکھیے کوئی موو انسٹرکشن نہیں ہم سمپلی جنریٹ کریں گے ہو سکتا ہے یا وہ میموری میں بھی ہو سکتا ہے یا دونوں جگہ ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ رجسٹر میں بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ زی کا بھی ہم ایکچولی اڈریس ڈسکرپٹر چیک کریں گے کہ کیا زی بھی کسی لوکیشن میں ہے اگر ریجسٹر ہے تو وہ بتا دو اور اگر میمری میں تو وہ بتا دو اگر وہ بتا دو اور بھی ہے تو رجسٹر سے اس کو لیں صاف بات ہے ہمیں کیا ضرور پڑی ہے میمری میں جائیں جبکہ وہ ویلو ہمارے پاس رجسٹر میں موجود ہے تو اب دیکھیے دو تین اسٹیٹمنٹ میں ہم نے کتنی کاروائی کی جس کی بنا پہ انسٹرکشن ہمیں جنریٹ کرنی پڑی بڑی چھوٹی سی صرف ایک آپ ہے پلس ایڈ سبٹر بھی ہم نے دیکھا کہ کیا وہ رجسٹر میں ہے اگر ہے تو اس کو لے لیا اور وائی کو دیکھا کہ اگر وہ نان لائف ہے یعنی کہ اس نے اب بعد میں کہیں استعمال نہیں ہونا تو ہم اب اس کو ایک لحاظ سے اوور کر سکتے ہیں اور وہ اگر رجسٹر میں موجود ہے آر میں اور اکیلا ہے تو یہ ساری باتوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سنگل انسٹرکشن جو کہ چانسز ہیں کہ اگر رجسٹر میں سب کچھ ہے تو سمپلی ہوگی ایڈ آر ٹو کوما اگر r1 میں y ہے اور r2 میں z ہے تو ایک سمپل رجسٹرٹ رجسٹر ٹرانسفر جس میں وہ ساتھ ٹھیک ہے وہ ایڈیشن ہو رہی ہے اس کی بنا پہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے x equal y of z یہ پوری کی پوری جو ہے یہ ہم uh, execute کروا پائیں گے یا اس کا ہم نے کوٹ جنریٹ کر دیا اب یہ جو سوچ ہے کہ کس طرح جب بھی ہم سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں اس میں جتنے آپرینٹس ہیں ایکچولی ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس وہ, وہ ہیں کہاں پہ رجسٹر میں ہیں میموری میں ہیں دونوں جگہ پہ ہیں یا کیا دوسرا یہ کہ ویلو جو ہم نے کمپیوٹ کر کے جو سٹور کرنی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے اس کو میموری میں ڈال دو بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ رجسٹر میں ڈلے اور بلکہ یہ کہ اگر اس میں ریجسٹر اس میں وہ ویلیو جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھا جو ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے وہ پہلے سے موجود ہے تو اس کو میں اب اور اس نے بعد میں وائی نے استعمال نہیں ہونا تو ایکچولی اس وائی کی ویلیو کو اب میں استعمال کر کے اس کو پھر میں اوور کر دوں گا تو ان باتوں کے نتیجے میں ایک سنگل انسٹرکشن جو کہ رجسٹرڈ رجسٹر کر رہی ہے آپریشن وہ جنریٹ ہوگی اور کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ ایک تو اس کا سائز بڑا چھوٹا ہے آپرنٹ ہے اور دو رجسٹرڈ ڈریسز ہیں جو کہ سمپل مطلب ایک ایک بائٹ میں وہ آ سکتے ہیں بڑے آرام سے کیونکہ رجسٹر زیادہ کتنے ہوں گے سولہ ہوں گے بتیس ہوں گے آپ کو کوئی فل 32 ٹو بیٹر تو نہیں نا آپ چاہیے میمری لوکیشن کے لیے تو فل 32 بٹ بیٹس چاہیے ہوتے کیونکہ وہ بائٹ اڈریس جو ہے ہر میمری لوکیشن کا وہ جنرلی تھرٹی ٹو بیٹر ڈریس پیس میں ہوگا تو یہ ساری باتیں اب دیکھ کے آپ اتنی چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ گئے کہ ہم نے یہ جو سارا فریم بنایا تھا لائونیسریس ڈسکرپٹر ڈسکرپٹر وغیرہ وغیرہ بلاگس بنانا یہ ساری باتیں کر کے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنی ایک لحاظ سے اسٹیٹمنٹ کو کے لیے ہم نے ایک سنگل مشین انسٹرکشن جنریٹ کی اور وہ بھی رجسٹر کے حوالے سے یعنی کہ گیا ریزلٹ نکلا واپس رجسٹر میں وہ ریزلٹ آ گیا فائدہ ہوا کہ نہ تو اب یہی بات جو ہے اسی کو لے کے اب ہم چلیں گے کہ اگر فرض کریں وائ جو ہے وہ لائیو ہے اب کیا کریں یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی رجسٹر ہے ہی نہیں ہے وہ باقی بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کنڈیشن ہو سکتی ہیں ایکس جو زی ہے وہ رجسٹر میں نہیں ہے وہ میموری میں ہے تو پھر تو اس کو ہمیں لانا پڑے گا میمری سے این سو so تو ایک لحاظ سے اب یہ ہمارا وہ ایک آئیڈیل سا معاملہ ہے کہ سب کچھ رجسٹر میں ہے پہلے سے تیار ہے آپرینٹ کیا چلایا رجسٹر میں جا کے ویلیوز کی ڈال دی اور بس اور اس کو وہیں چھوڑ دیا اور ٹھیک ہے ہم اپنے کو اپڈیٹ اب up کریں گے لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو بقیہ جو کیسز ہیں وہ ایکچولی اب اس کی ویریشن ہے کہ اگر چیزیں نہیں ملتی تو پھر کیا کریں تو آئیے اب وہ بھی دیکھ لیں اف دیکھ کمیونٹی زی از نان اینڈ از رجسٹر جنریٹ وائی پرائم بیسٹ لوکیشن اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی ہم ایک قسم کی چلاکی کر گئے خیر ہم نے تو نہیں کی جس نے بھی یہ سوچا تھا اس نے یہ کی فرض کریں y جو ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے X equal y of z, یہ plus ہے پلس اور ملٹیپلیکیشن جو ہے یہ دونوں کمیونٹی ہیں یعنی کہ میں ان کو z پلس کر دوں یا وائی کروں زی کروں میٹر اب فرض کریں y جو ہے وہ لائیو ہے یا وہ رجسٹر میں نہیں ہے تو میں چیک کرتا ہوں کہ یہ جو ہے آپ کیا یہ کمیونٹیو ہے کہ نہیں ہے یعنی کہ وہ پلس ہے یا ملٹی ہے اگر تو ہے تو اب میں z کو ذرا دیکھ لیتا ہوں یعنی کہ میں اس کو فلپ کر دیتا ہوں کہ یہ z of y ہے تو میں z کو دیکھتا ہوں اور اب یہاں پہ وہی لاجک سارا اف آپریشن از کمیٹو ٹھیک ہے یہ میں نے ایکسٹرا کیا z از نان لائف اب یہاں سے وہی اسٹیٹ میں دیکھئے دوبارہ آ رہی ہے کہ پہلے میں نے y کا کہا تھا اب میں z کا کہہ رہا ہوں کہ z از نان لائف این از ان رجسٹر r ال جنریٹ آپ وائی پرائم کام آر یعنی کہ آر میں زی موجود ہے اور وائی پرائم جو ہے اس کی آپ لوکیشن جا کے چیک کر لو کہ اگر وہ میموری میں ہے تو وہاں سے لے آؤ لیکن اگر وہ میں ہے تو پھر سے اس کو لے کے آؤ کیونکہ وہ پھر آپ کے پاس اویلیبل ہے رائٹ ہیئر میموری میں جانے کی ضرورت نہیں تو اس لیے یہاں پہ میں نے وائی نہیں لکھا وائی پرائم لکھا ہے Again with the indication کہ this is the best location for y تو یہ اب ہم نے جو تھوڑی سی ایک لحاظ سے پھر optimization کی کہ اگر آپرینٹ جو ہے یہ کمیونٹیو ہے تو اس کیس میں ہم ابھی آگے نہیں چاہتے ابھی ہم ادھر ہی دیکھتے ہیں کہ زی کے ساتھ تو نہیں ہم یہی کاروائی کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو پھر وہی انسٹرکشن سنگل جس میں کوئی موو شو نہیں ہے سمپل آپرینٹ آپرینٹ ہے جو دونوں لیت سے چانسز ہیں کہ رجسٹرز میں مل جائیں گے اور اس کا ریزلٹ بھی ہم واپس رجسٹر میں ڈال دیں گے اب آگے چلیے کہ اف دیر از اے فری رجسٹر آر تو اس کیس میں اب جو وائی ہے لیت سے اس کو ہمیں یہاں پہ لانا پڑے گا اور یہ کیس وہ ہے کہ Y جو ہے ایکچولی لائیو ہے یعنی کہ ہم ہم اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے Y جو ہے ابھی آگے جا کے استعمال ہونا ہے تو اس کیس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ Y جو ہے جو کرنٹ ہے اگر وہ رجسٹر میں ہے یا یہ کہ ہمیں پتا چلتا ہے وہ میمری میں ہے تو اس کیس میں ہمیں میمری سے لا کے اس کو پہلے رجسٹر ایک فری رجسٹر آر میں ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں آپ زی اب زی پرائم دیکھیں ہر جگہ میں پرائم پرائم استعمال کرتا ہوں کہ ہر آپریٹ کے لیے میں یہ چیز چیک کرتا ہوں اس کے ایڈریس ڈسکرپٹر کو دیکھ کے کہ کیا یہ رجسٹر میں ہے کیا یہ میموری میں ہے کیا یہ دونوں جگہ پہ ہے اور اگر رجسٹر میں ہے اور میمری میں بھی ہے تو میں پھر یقیناً رجسٹر استعمال کروں گا یہ وہ بیسٹ لوکیشن والی بات ہوگی اگر وہ اسٹیک یا بکیا جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ وہ کیس ہے کہ y جو ہے وہ لائیو ہے اور اس کو میں ایک نئے رجسٹر میں پہلے موو کرتا ہوں اور یہ چونکہ فری تھا تو اب of زی پرائم سے میں r میں وہ جو کمپٹیشن ہے y of زی کی اس کو لے کے میں ادھر اس کو ڈال دوں گا آگے چلیے اب اگر میمری والا معاملہ آ گیا کہ کوئی رجسٹر ہے ہی نہیں مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے رجسٹر جو ہیں وہ آکوپائڈ ہیں ان سب میں لائو ہے انفارمیشن تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پھر آپرینٹس کو لے کے سیدھا میمری میں ہی ریزلٹ واپس پہنچا دیتا ہوں یہ جو آپرینٹس ہیں یاد ہے اس میں ہم نے وہ جو ایڈریس بورڈ کیے تھے اس میں سورس آف ڈیسٹینیشن ایڈریس بھی ہیں اور سورس ڈیسٹینیشن جو وہ میمری بھی ہو سکتی ہے تو ہم نے اب دیکھیے کہ کس طرح یہاں پہ ہمیں اب دو انسٹرکشنز جنریٹ کرنی پڑ رہی ہیں اور دوسری یہ بات کہ اب اس میں یہ جو ایڈریسز ہیں Y' پرائم اور Z' پرائم تو رجسٹرز ہو سکتے ہیں لیکن X جو ہے اب یہ ایکسپلیسٹ میمری لوکیشن ہے اور میمری لوکیشن کا اڈریس جو ہے وہ 4 بائٹس کا ہوگا تو ایک لحاظ سے اگر یہ جو آپ یہ جو اسمبلی لینگویج آپ کوڈز ہیں موو آپ یہ لیٹ سے ایک بائٹ میں فٹ ہو جاتے ہیں جو رجسٹر ایڈریس ہے سے وہ بھی ایک بائٹ میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد میمری ایڈریس چار بائٹس میں ہے تو اس انسٹرکشن کا سائز ایکچولی چھ بائٹس ہے جبکہ اگر اگر رجسٹر ہوتا تو اور آپ اگر ٹو بائٹ کا ہے تو وہ فور بائٹس میں بڑے آرام سے اس نے آ جانا تھا اب ایکچولی یہ بڑھ جائے گا لیکن یہ کہ ایک تو ہمیں یہ انسٹرکشنز انڈیویجلی بڑی ہو رہی ہیں اور دوسرا ہمیں اب دو انسٹرکشنز جنریٹ کرنی پڑ رہی ہیں لیکن وہ اب ٹھیک ہے جو ہے اس کی بنا پہ اب یہ کہ جب یہ ساری کاروائی ہم نے کر لی صورتحال دیکھتے ہوئے جو بھی بہتر اس کی ہو سکتی ہے اسمبلی لینگویج کوڈ جنریشن اس کے کرنے کے بعد اب ہمیں یہ کچھ کرنا ہے کہ اپ ڈیٹ انفارمیشن اباؤٹ کرنٹ بیسٹ لوکیشن فار ایکس یعنی کہ وائی آف زی کرنے کے بعد جو ویلو کمپیوٹ ہوئی ہے وہ ہم نے ایکس میں ڈالنی ہے لیکن یہ نہیں ہوا کہ ہم اس کو ہمیشہ میمری میں ڈال دیں گے فورن ہم نے کوئی موو شو نہیں کیا کہ رجسٹر سے اس کو نکال کے میموری میں ڈالو ٹیپکلی ریزلٹ جو ہے وہ رجسٹر میں ہی ہوگا کبھی کبھی اسٹیٹ میموری میں بھی ڈال دیں گے لیکن انی ایونٹ ایکس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی ویلو اب جہاں پہ بھی ہے تو اس case میں یہ ہے کہ انفارمیشن اور اگر وہ میموری میں چلا گیا ہے تو بھی آپ نے اس کو موو کیا تو پھر ہمیں ایڈریس ڈسکرپٹر کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ اب وہ مینیجر والی بات ہے کہ بھی ٹھیک ہے اس رجسٹر ڈسکرپٹر مینیجر کو بتا دو کہ ایکس جو ہے وہ اب اس رجسٹر میں آ گیا ہے دوسرا یہ کہ اف وائی اینڈ اور زی آر ناٹ لائیو آفٹر دس انسٹرکشن اپسٹر اینڈ اکارڈنگلی فرض کریں یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھی جہاں تک ہمیں وائی اور زی کی ویلو چاہیے تھی اب اس کے بعد جتنی اسٹیٹمنٹ ہیں ان میں کوئی وائی اور زی کا ریفرنس نہیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یعنی کہ انہوں نے استعمال نہیں ہونا تو اگر تو ہے ایسا کیس کہ وائی اور زی اس کے بعد لائیو نہیں ہیں تو شیورلی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ رجسٹر میں موجود تھے تو اس اسٹیٹمنٹ میں استعمال کرنے کے بعد وہ رجسٹر جو ہیں ان میں y اور زی دونوں کا یا اکیلے اکیلے ہونے کا اب کوئی مقصد نہیں ہے ان رجسٹرز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ڈسکرپٹر میں جا کے کہہ دو کہ ان رجسٹرز میں y کو رکھنا اب ضروری نہیں ہے بے شک اس کو ڈسکارڈ کر دو اور اسی طرح z کا رجسٹر یا اگر ملٹیپل رجسٹرز میں تھا تو ان ساروں کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب z کو یہاں سے ڈسکارڈ کر دو کیونکہ زی جو ہے اب اس کی ضرورت آگے جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا یہاں پہ بھی ٹھیک ہے ہم نے ایک الگریمک پروسیجر صاحب ڈیولپ کیا ہے کہ کس طرح ہم اب یہ انٹیلیجنٹلی کوڈ جنریشن کریں گے جس میں یہ لائیونیس ڈسکرپٹرز وغیرہ وغیرہ اور ہر انسٹرکشن کے لیے ہم یہ چیزیں کنسلٹ کریں گے کہ اس کے لیے کس طرح کی اسمبلی لینگویج انسٹرکشن اور اس میں وہ جو ہیں وہ ہم جنریٹ کریں تو میرے خیال میں اب مناسب ہوگا کہ اس چیز کی مثال بھی ہم کر لیں اور مثال اس طرح کہ وہی جو کوڈ ابھی ہم نے پہلے ٹریٹ کیا تھا یا جس کو ہم ابھی تک لے کے چل رہے ہیں وہ تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس ان کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے لحاظ سے کہ یہ جو آپٹومائزڈ ایک یا سلائٹلی آپٹومائز ہے اس کی بنا پہ جو کوڈ ہے وہ کیا جنریٹ ہوگا تو آئیے اب وہ مثال کرتے ہیں مثال کے لیے میں دوبارہ آپ کو وہ جو تھری ایڈریس اسٹیٹمنٹس تھی اور اس کے ساتھ وہ جو لائیو انفارمیشن تھی وہ ساری دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہی اے ٹی ٹو پلس ٹیول سی پلس بی نیچے سے اوپر آپ یاد ہے کس طرح ہم نے یہ لائف سیٹ کمپیوٹ کیا تھا تو وہ ساری کی ساری سلائڈ جو ہے دوبارہ آپ کو دکھا دی اب یہ ساری انفارمیشن لے کے اب ہم کاروائی جنریشن کے حوالے سے اوپر سے شروع کریں گے یعنی کہ یہ اے ایکل بی پلس سی جو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے یہاں سے شروع کریں گے اور اس کے ساتھ جو لائف سیٹ ایسوسیٹڈ ہے اس کو ہم کنسلٹ کریں گے اور بکیا کاروائی تو آئیے آپ وہ کرتے ہیں انشلی جب اس بلاک کو ہم ٹریٹ کرنے لگے ہیں ہر بلاک کے لیے اب ایکچولی ہم کوڈ جنریٹ کریں گے بلاک بائی بلاک اور بلاک کے لیے جو تیاری ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کرے ہمارے پاس تین رجسٹرس ہیں تین سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن مثال کے لیے فرض کریں تین رجسٹرز ہیں انیشلی دیئر آل ایم یعنی کہ ان کے رجسٹرڈ ڈسکرپٹرز ہیں وہ انڈیکیٹ کریں گے کہ وہ ایم ہیں ہے ان میں کچھ نہیں ہے اینڈ دے آر دوسرا یہ کہ جو کرنٹ ویلوز ہیں جو اس بلاک میں ویریبلس ہیں وہ ہیں اے بی سی ٹی اور ٹی اب یہ بات کہ ایک ویریبل جو ہے وہ کس بلاک میں ہے یہ سمبل ٹیبل میں آپ انفارمیشن رکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اس ویریبل میں ہے یہ ویریبل جو ہے وہ اس بلاک میں ہے یا ایک سے زیادہ بلاک میں ہے کہ نہیں وغیرہ وغیرہ تو یعنی کہ یہ انفارمیشن کہ یہ ویریبلس کہاں پہ ہیں بلاک وائز یہ ہم بڑے آرام سے سمبل ٹیبل سے یا میں بھی ہم بلاکس کے لیے ایک سیپریٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنا لیتے ہیں جو کہ وہ سی ایف جی جو ہم نے بنایا تھا اس ساری چیز کو ریکارڈ کرتا ہے اور ہر بلاک کے ساتھ ہم ایک قسم کا ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنائیں گے جس میں اس بلاک کے ویریبل وغیرہ وغیرہ وہ so ساری انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس ٹی ہیں اور جو کرنٹ ویلوز اے بی سی ٹی ون ٹی ہیں وہ اس طرح کہ اے بی سی جو ہیں یہ ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ میموری میں ہیں یہ جو نوٹیشن اس طرح کہ یہ تینوں جو ہے فی الحال میموری میں ہیں اگر لینا ہوگا تو وہاں سے لاؤ اور ٹی ون اور ٹی بارے میں ابھی فی کچھ نہیں پتہ یہ تو ہیں یہ جب کمپیوٹ ہوں گے تو پھر اس کا ہم حساب کریں گے پہلی انسٹرکشن ہے اے ایک بی پلس سی یہ اسکواڈ کی پہلی ہے اور ادھر لائیو کیا تھا A. یاد ہے یہ جو لائیو سیٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹ تھا اس میں صرف اے تھا اب ہم کریں گے یہ کہ ایک جو لوکیشن ہے جس میں ہم نے یہ ریزلٹ ڈالنا ہے اس کے لیے ہم ایک رجسٹر ڈھونڈتے ہیں کہ اے جو ہے وہ لائیو ہے اور اس کے لیے اب مجھے ایک نئی لوکیشن ڈھونڈنی پڑے گی کیونکہ اے جو ہے وہ اگر رجسٹر میں تھا لیکن وہاں وہ لائیو ہے میں اس کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتا تو ایکچولی میں ایک روٹین اب لکھوں گا گیٹ ریگ اور اس کی پوری ڈسکرپشن آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ اس کو میں کہوں گا کہ ریجسٹر ڈسکرپٹرز وغیرہ دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ کون سی کون سا رجسٹر اگر ہے تو وہ مجھے دے دو ہے کہ آپ کو رجسٹر مل جائے گا اگر نہیں ملے گا تو پھر مسئلہ ذرا سا مشکل ہو جائے گا آپ کو جنرلی پھر میموری لوکیشن استعمال کرنی پڑے گی یا کسی رجسٹر کو فارغ کرنا پڑے گا اینی anyway, وے ہم نے جہاں پہ اے کی ویلیو ڈالنی ہے وہاں پہ اس کو ہم نے اس رجسٹر کی ویلیو یا اس کا جو نام ہے وہ ہم نے لیا لسٹ سے وہ آر ون نکلا اس کے بعد جب یہ رجسٹر مل گیا تو سب سے پہلے اس میں میں کو لوڈ کرتا ہوں یعنی کہ میں وہاں سے لاتا ہوں یہاں پہ میں نے موو کی جگہ لیفٹ سے لوڈ استعمال کر لیا تو اگین اس جسٹن ایگزامپل کہنے کا مقصد ہے کہ میمری سے میں نے جو بی ہے اس کی ویلو آر میں لوڈ کر دی اب اس کے بعد یہ میرا ایڈ آیا اس نے ایڈ نے یہ کیا کہ جو سی ہے اس کی جو ویلو ہے اس کو آر میں ایڈ کر دیا اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سی ہے اس کے لیے بھی میں بیسٹ لوکیشن ڈھونڈ سکتا تھا لیکن چونکہ ابھی ہم شروع ہی ہوئے ہیں تو یہ تو ہے ہی میمری میں مطلب یہ رجسٹر میں تو بھی آیا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہاں پہ موسٹ لائکلی میمری سے ہی ہمیں یہ لینا پڑے گا اور ایڈ جو ہے اس کا جو ایک ایڈریس ہوگا وہ میمری ہوگا اور دوسرا ایڈریس destination جو ہے وہ r1 ہوگا اور ایڈ جو ہے وہ یہ کرے گی r1 ون ایکل آر اب ان جو چند کاروائیاں ہم نے کی ہیں یہ انسٹرکشن جنریٹ کی ہے وغیرہ وغیرہ اس کی بنا پہ کیا ہوا ہے کہ رجسٹرڈ اسکریپٹر جو ہے اس میں یہ کہ r1 میں اب کیا ہے a دیکھیے ہم نے اے ایکل بی پلس سی کمپیوٹ کر کے a میں جو ویلوسٹور کرنی تھی وہ فی الحال ہم نے میموری میں نہیں ڈالی وہ ابھی ہم رجسٹر میں چھوڑ دیں گے اور اس کی وجہ ذرا دیکھیے کیا ہے دیکھیے وہ لائف ہے ایک لحاظ سے آپ یہاں پہ دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ a نے اب آگے جا کے استعمال ہونا ہے تو مناسب ہے کہ a جو ہے نا اس کو رجسٹر میں ہی چھوڑ دو اور وہی میں نے یہاں پہ فی الحال کیا ہے کہ رجسٹر میں جو تین R1, r2, r3 کے جو تھے ان میں رجسٹر ون کے ڈسکرپٹر میں, میں میں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر اے ہے بکیا ابھی اس کے اندر کچھ نہیں اور دوسری یہ کہ کرنٹ ویلو کے حساب سے اے میموری میں بے شک تھا لیکن اس کی میں نے ایک نئی ویلو کمپیوٹ کر لی ہے تو جو میمری میں ہے وہ لط سے وہ پرانی تھی جو نئی ویلو ہے وہ بھی کہاں ہے وہ ابھی صرف رجسٹر میں ہے وہ بھی دیکھیے میں نے واپس اس کو میمری میں نہیں ڈالا وہ ابھی یہی ہے اب اس کو میں کب ڈالوں گا اور ابھی کیوں نہیں ڈال رہا کچھ وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اے جو ہے وہ لائو ہے اس کا مطلب ہے بعد میں یہ استعمال ہوگا تو اس لیے جو اڈریس ڈسکرپٹر ہے اس میں میں انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ اے جو ہے وہ R1 میں ہے اور B اور سی ابھی میمری میں ہی ہیں یہاں پہ اب یہ دونوں ڈسکرپٹر ہم نے اب اپڈیٹ کر لیے ہیں اب اس پنا پہ کہ یہ ویلیوز یہاں پہ موجود ہیں تو اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بقیہ انسٹرکشن پہ جب بھی ہم اے بی سی دوبارہ استعمال کرنے ہوں گے تو ہمیں یہ ڈسکرپٹر سے اب ایک کی جو ویلو ہے ایک رجسٹر سے مل جائے گی اینی یہ جو پیٹرن ہے کہ ایک انسٹرکشن کو لے کے اس کے آپرینس کو پہلے ہم جج کریں کہ وہ میموری میں ہیں کہ نہیں یہی کاروائی اب ہم اگلی انسٹرکشن میں کرتے ہیں تو آئیے اب اس سے اگلی جو انسٹرکشن ہے اس کی بھی کاروائی دیکھ لیں اور پھر تھوڑی سی انسٹرکشن کر کے ہم کوئی گفتگو جنرل سی کر لیں گے کہ آخر یہ جو کاروائی ہے اس میں ہمیں اب کیا ایڈوانٹیج نظر آ رہی ہے یہ اگلی سلائڈ پہ اب جو اگلی انسٹرکشن تھی ٹی ون ایک ٹائم اے جو ہے اس کو ہم پروسیس کریں گے اور یہاں پہ جو لائف سیٹ اٹیچڈ ہے وہ ہے A1 اور T1 یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ لائف سیٹ جو ہم نے پریویس کمپٹیشن کی تھی یہ ہمارے کوڈ روپلس کے ساتھ اٹیچ ہے جیسے کہ میں نے کیا ڈیٹاسٹرکچر وائز اب میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو کوارڈ مینیجر ہے وہ یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے اب اس کے بعد مجھے صورتحال کی بنا پہ ایک اور رجسٹر کی ضرورت ہے اور وہ رجسٹر میں وہی گیٹ ریگ یا گیٹ رجسٹر روٹین کو کنسلٹ کروں گا وہ مجھے بتاتی ہے کہ r1 جو ہے وہ بیزی ہے کیونکہ اس میں ایک لائیو ویریبل اے ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ گیٹ ریگ جو ہے وہ انٹرنل پہ کیسے کام کرتی ہے اس کی پوری جو ڈسکرپشن ہے وہ کتاب میں موجود ہے اب یہاں پہ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے کہ جو لوکیشن ہمیں ملے گی اگر ہم ایک رجسٹر درکار ہے تو وہ r2 ملے گا سنس a از لائف اینڈ a جو ہے وہ r1 میں ہے اس بنا پہ اب میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے چونکہ اس کمپٹیشن میں a کی ضرورت ہے اور رجسٹر مجھے r1 نہیں ملا تو میں نے سب سے پہلے موو انسٹرکشن کے ذریعے r1 کے کانٹینٹ کو r2 میں موو کیا اور اس کے بعد یہ ملٹیپیکیشن انسٹرکشن جو ہے یہ سمپلی جیسے میں نے یہ سیمائکولن کامنٹ ہے سمجھے میری اسمبلی لینگویج کی کہ r2 ٹو از اکول ٹو اور اس بنا پہ کہ اب r2 میں جو نئی ویلو آئی ہے وہ جو کوڈ ہے اس کے حساب سے وہ ٹی کی ویلو ہے تو میں نے پھر دیکھیے کہ یہاں پہ موو میمری کچھ نہیں کیا کیونکہ ٹی جو ہے یہاں پہ لائیو ہے ذرا اوپر اس کو ایک ون یعنی کہ ٹی ون جو ہے یہ ابھی آگے استعمال ہوگا یہ انفارمیشن ہم نے کمپیوٹ کی ہوئی ہے اس کو استعمال کرنے کے بنا پہ یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ملٹیپیکیشن کے بعد جو ریزلٹ ہے اس کو میمری میں نہیں ڈالا اور اس حوالے سے کہ یہ کامپیٹیشن کر کے جو صورتحال بنی میرا رجسٹرڈ ڈسکرپٹر کا جو سیٹ ہے یا رجسٹرڈ ڈسکرپٹرز ہیں ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ R1 میں ابھی بھی A موجود ہے لیکن R2 میں اب میں نے T1 ڈال دیا ہے اور تیسرا رجسٹر ابھی اویلیبل ہے اور کرنٹ ویلیوز کے حساب سے کہ A, B, C, T1, T2 جو ہیں اس وقت کہاں موجود ہیں یعنی کہ ایک لحاظ سے پریفرنس کے لحاظ سے کہ اگر میں یا یا سوری ٹی ون اے سی کو استعمال کرنا چاہوں تو میں وہ کہاں سے ان کو لوں گا ایک لحاظ سے یہ کرنٹ ویلوز کو آپ اس سینس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ایکچولی وہ ایڈریس ڈسکرپٹر ہے کہ A R1 میں B اور C میمری میں اور T1 جو ہے اب دیکھیے وہ R2 میں آ یہ ہم ایڈریس ڈسکرپٹر میں یہ ویلو رکھیں گے اور جیسے کہ میں نے ارض کیا پریکٹیکلی یا پیچھے بہائنڈ دا سینس کوڈنگ کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سمبل ٹیبل میں جا کے یہ جو ویریبلس ہیں اے بی سی ٹی ون اور ٹی ٹو ان کے لیے جو کرنٹ ویلیوز کی یہ جو نوٹیشن میں نے استعمال کی ہے ہم اس کو بالکل ایسے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ کاروائی جو ہے وہ اس میں یہ افیشئنسی کا فلیور آپ آ رہا ہے کہ کس طرح ہم وہ جو پہلے ہماری ایک قسم کی بیسک یا ٹریویل کہہ لیں اپروچ جو تھی سمپل مائنڈیڈ اپروچ تھی اس سے کوڈ جو جنریٹ ہوتا تھا اس میں اگر آپ واپس جا کے اسی چیز کو دیکھیں اور وہ ہاتھ سے آپ جنریٹ کر کے دوبارہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ یہ میمری ریفرنس جو ہیں وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے اور یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم رجسٹرس کا استعمال کر رہے ہیں نہ صرف جب ہم نے آپرینس کو لینا ہوتا ہے بلکہ ہم ڈیٹا جو ہے اس کو رجسٹرز میں چھوڑ دیتے ہیں اس کو ڈلیوریٹلی میمری میں واپس موو نہیں کرتے اور وہ کس طرح کہ ہمیں یہ لائونیس انفارمیشن جو ہے یہ ہمارے پاس اب اویلیبل ہے اب یہ بھی آپ سوچ لیجئے کہ یہ جو لائونیس انفارمیشن تھی یہ نہیں کہ ہم اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ اب کمپیوٹ کرتے رہتے ہیں یہ ایک پاس ہم نے شروع میں کیا تھا باٹم آپ یعنی, یعنی کہ وہ آخری اسٹیٹمنٹ سے پہلی اسٹیٹمنٹ یہ انفارمیشن ایک دفعہ کمپیوٹ ہوئی تھی تو ایلگریدمکلی بھی یا پروسیجرلی بھی آپ دیکھیں تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہے یہ کوئی اتنی مشکل یا این پی کمپلیٹ ایٹ لیسٹ یہ چیز تو نہیں لگ رہی کہ اس میں کون سی وہ ان کمپلیٹنیس والی بات ہے ہاں اگر آپ کہیں کہ بھئی اب مشکل اگر ہے تو ذرا بتا تو دو نا کہ وہ مشکل کیا ہو سکتی ہے وہ یہ کہ جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ بلاگ کے آخر میں ہم نے اسیوم کر لیا تھا کہ ساری چیزیں لائیو ہیں ایز فار ایز پروگرام ویریبل کنسرن جو ٹیمپرز تھے ان کو ہم نے کہا تھا لیکن کیا یہ واقعی ہے کہ ہم جب اگلے بلاگ میں جائیں گے تو یہ ویریبلس باقی وہاں پہ لائیو ہیں کہ نہیں تو جب وہ گلوبل پرسپیکٹو آئے گا تو وہاں پہ ذرا آپ دیکھیں گے کہ معاملہ ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ گلوبل پرسپیکٹو کی بنا پہ آپ کو گرافٹ ریورسل اور اس قسم کے الگمز ہیں وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں اچھا یہ جو کاروائی ہے یہ اب ہم اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ چلا سکتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا میں یہ کوئی آٹومیٹک ٹول کے ذریعے ایسا نہیں کر سکتا جس کو میں یہ ساری انفارمیشن کہہ دوں اور وہ خود ہی یہ لائیونیس کمپیوٹ کر لے وغیرہ وغیرہ ہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہے لیکن ٹپیکلی یہ کاروائی جو ہے یہ کوڈنگ کے ذریعے ہی کی جاتی ہے کیونکہ اس میں ایفیشینٹ ڈیٹاسٹرکچرسٹک الگ این پی کمپلیٹ الگردمس دیکھیے این پی کمپلیٹنس میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی آٹومیٹڈ ٹول کے حوالے کر دیا اور فار ایگزامپل وہ کنڈیشن جہاں پہ ہیورسٹکلی اگر آپ کرتے تو کاروائی رک جاتی یہاں پہ وہ آٹومیٹک ٹول ہے وہ تو لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے جب تک اس کو آپم سلوشن نہیں ملتی وہ تو ختم ہی نہیں ہوگا تو اس بنا پہ یہ جو اسٹیجز ہیں اس کے اندر اب آپ کو ٹپکلی آٹومیٹڈ ٹولز نظر نہیں آئیں گے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں پروگرامنگ وائز کو اتنی دقت والی بات نہیں ہے بھائی سے آپ آپ بلکہ اپنے پروجیکٹ میں یہ انشاء کر پائیں گے کریں نویس اب ہم بکیا انسٹرکشن کو لے کے بالکل یہی کاروائی ریپیٹیڈلی کریں گے ہاں یہ دیکھئے کہ کس طرح اور جو ہے یہ اڈیشنل انفارمیشن ہمارے پاس ایکٹ ہو رہی ہے اور وہ لائفنیس انفارمیشن لے کے اب ہم بکیا اسٹیٹمنٹس کا کوڈ بڑے اطمینان سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آپ بکیا اسٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ یہاں پہ آپ تیسری ہے بی ایویل ٹی ون اور اس کے ساتھ جو لائف سیٹ ایسوسیڈ پہلے دیکھیے بی اس کا کیا مطلب ہے اس سٹیٹمنٹ میں اے تو استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اے جو ہے اس کو استعمال نہیں ہونا اس بلاک میں اور اس کے بعد جو بکیا اسٹیٹمنٹ رہ گئی ہیں فور آن ورڈز ان میں کہیں بی اور ٹی ون استعمال ہوں گے اب گیون دس تھنگ جو اگلی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے سنس اے از ناٹ لائیو آفٹر دس تو جو آر ون رجسٹر جس میں اے تھا اب اس کو میں کیا کروں ایکچولی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اب کیا مجھے اے کی ویلیو جو ہے میموری میں موو کرنی ہے کہ نہیں ذرا یہ سوال کا جواب دیجیے یہی یہ سوچتے ہوئے کہ جو بلاک کی بقیہ سٹیٹمنٹس ہیں ان میں اے نے اب استعمال نہیں ہونا یعنی کہ نہ تو اس نے پرنٹ ہونا ہے نہ کسی ایکسپریشن میں استعمال ہونا ہے اور اگر ایسی صورتحال ہے تو کیا اس وقت جو رجسٹر میں اے کی ویلو ہے اس کو ضرورت ہے کہ اس کو ہم میموری میں واپس ڈالیں نہیں اور اس بنا پہ دیکھیے یہ جو گیٹ ریگ رجسٹر جو میری روٹین ہے فرض کریں اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے فری رجسٹر دو تو ایکچولی وہ یہ کہنے کی وجہ کہ بھئی R3 فری ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ R1 میں جو اے ویریبل الون ہے وہ چونکہ اب استعمال نہیں ہوگا تو وہ میں اس کو ایز ایف کہ میں وہ رجسٹر کو فری کر دیتا ہوں یعنی کہ وہ A کی ویلو میں ڈسکارڈ کر دیتا ہوں تو اس بنا پہ L اکو R1 مجھے ملا کہ R1 کو استعمال کر لو اور چونکہ اب مجھے یہ مل گیا اور دوسری یہ بات ذرا ٹی ون کے بارے میں سوچیے ٹی ون کہاں پہ پڑا ہوا ہے یہ ابھی ابھی جو ہم نے کمپیوٹ کیا تھا وہ آر میں پڑا ہوا ہے تو یہ دونوں پیسز آف انفارمیشن لے کے آپ دیکھیے یہاں پہ ابھی ہمیں ایسی کوئی کاروائی نہیں کرنی پڑی کہ پہلے ٹی کو میموری سے لاؤ پھر اے کو میمری سے لاؤ پھر ان کو ایڈ کر کے بی میں اس کا ریزل اسٹور کرو یہ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹپکلی اگر میں اسمبلی لینگویج نائولی جنریٹ تو یہ ہوتی لیکن یہاں ایک سنگل ایڈ انسٹرکشن اور وہ بھی رجسٹر بیسڈ یہ ساری باتیں دیکھیے کہ اب مطلب اس سے زیادہ اب آپ کیا اور آپٹمائز کریں کہ ایک سنگل انسٹرکشن رجسٹر کو لے کے ایز اے سورس destination وہ آپریٹ کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو b ہے اس کی ویلو کمپیوٹ ہوئی اور b اس کے بعد لائیو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں رجسٹر میں رہنے دوں گا تو اب یہاں پہ میں نے اس کو فی الحال میموری میں نہیں موو کیا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹر بی کامر یہ رجسٹر ڈسکرپٹرز کے حوالے سے کہ r1 میں اب b ہے t1 ابھی بھی r2 میں ہے اور یہی میرا سوال ذرا اس سلائڈ کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ رجسٹر میں t1 کو میں نے ابھی بھی کیوں چھوڑا ہوا ہے آنسر اس کا سمپلی اوپر ہے ذرا لائف کو دیکھیے b, کاما کے اس کے بعد بھی ہمیں t1 کی ضرورت ہے اور اس کے بعد بھی ہمیں b کی ضرورت ہے تو رجسٹر میں یہ رہیں گے اور اس کے ساتھ یہ جو ایڈریس ڈسکرپٹر ہے کرنٹ ویلوز m, کاما آر اب یہ اے بی سی ٹی ون اور ٹی ٹو جو ہیں ان کے حوالے سے یہ ایڈریس ڈسکرپٹر جو ہے یہ ہم نے اپ ڈیٹ کر دیا سٹیٹمنٹ نمبر فور پہ گئے یہاں پہ سی ایکول ٹی ون ٹائمز بی ہے لائیو جو ہے سیٹ وہ بی سی ہے اب یہی وہی کاروائی گیٹ جو جو ریگ میں پہلے کرتے آئے ہیں کہ اگر کوئی رجسٹر نان لائو ویریبل رکھتا ہے تو ہم اس کو اب استعمال کر سکتے ہیں ٹی ون جو ہے اب چونکہ لائیو نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ میں چاہیے لیکن اس کے بعد نہیں چاہیے تو R2 اب ہم یوز کر سکتے ہیں اور دوسری یہ بات کہ B جو ہے وہ بھی رجسٹر میں آلریڈی موجود ہے تو اس کی بنا پہ دیکھیے انسٹرکشن سمپلی ملٹی R1 R2 یعنی کہ R2 کو ویلو دے دو R1 ون R2 اور یہاں پہ سی کوچوں کا کمپیوٹ کر رہا ہوں اور سی لائیو ہے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد تو اس کو بھی میں رجسٹر میں چھوڑ دوں گا میموری میں نہیں موو کروں گا اور یہاں پہ اب رجسٹر ڈسکرپٹن میں بی کامر اور ہائیفن R3 دیکھیں ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا اور کرنٹ ویلوز جو ہیں اس میں اب یہ میں نے ایڈریس ڈسکرپٹر جو اپ ڈیٹ کر دیے آگے چلیے اب یہاں سے آپ بالکل ہم بڑی تیزی سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں ٹیو سی پلس t2 یہ سارے لائیو ہیں اب یہاں پہ چونکہ b اور سی رجسٹر میں موجود ہیں اور یہ لائو ہیں تو مجھے اب r3 کو فائنلی استعمال کرنا پڑے گا یہاں پہ پہلے میں r2 کی ویلو r3 میں موو کرتا ہوں r2 میں دیکھیے کیا تھا وہاں پہ سی تھا اور r1 r3 میں نے اب استعمال کیے ہے ریزلٹ جو ہے وہ t2 کا میں نے r3 میں چھوڑ دیا اور t2 کو بھی اب دیکھیے کہ وہ بھی لائیو ہے اسٹیٹمنٹ کے بعد اس بنا پہ اس کو میں رجسٹر میں چھوڑ دوں گا میموری میں نہیں موو کروں گا اور رجسٹرپٹر جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں b, c, t2 کامر ٹی فائنلی ٹی تھری میں بھی دیکھیے اب ایک ویلو ہم رکھ رہے ہیں اور کرنٹ ویلوز میں a, b, c جو ہیں وہ میموری رجسٹر رجسٹر t1 جو ہے وہ اب کہیں نہیں ہے وہ تو ڈسکارڈ ہو چکا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اب استعمال نہیں کرنا اور r3 جو ہے اس کے اندر اب ٹی ہے آگے چلیے یہ اگلی کے اسٹیٹمنٹ ٹی اس کے بعد وہ لائف سیٹ جو تھا یہ ایکچولی ہم نے پہلے کیا تھا. یہ وہ set ہے جو کہ ہم نے کہا تھا کہ بلاک کے اینڈ پہ ہم اسوم کریں گے تمام ویریبل جو ہیں وہ لائو ہیں اے بی سی یہ تمام لائو ہیں اور جہاں تک ٹیو کا تعلق ہے وہ رجسٹر میں موجود ہے آر میں اور اس بنا پہ اب ہم ایڈ r3 تھری کر کے اے میں رکھیں گے اچھا اب یہاں پہ یہ بلاک تو ختم ہو گیا لیکن بلاک کے ختم ہونے پہ یاد ایک آخری کاروائی رہ گئی تھی وہ یہ کہ اینڈ آف دا بلاک پہ موو آجر اب یہاں پہ لائو کیا تھا اے اور یہ کیسے تھا کہ ہم نے یہ جو لوکلائز ٹائپ لائونیس information کمپیوٹ کی تھی اس میں ہم نے زوم کیا تھا کہ ABC سی سارے لائو ہیں اب اس کی بنا پہ ہمیں یہ تین انسٹرکشن جنریٹ کرنی پڑیں گی کہ تمام رجسٹر جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں اور ناؤ دے اویلیبل فور دا نیکسٹ بلاک اب یہ سارا جو معاملہ ہم نے کیا کوٹ جنریشن کا یہ میں سارے کے سارا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح ہم نے ہر اسٹیٹمنٹ کے لیے اب جو انسٹرکشن جنریٹ کیے ہیں وہ یہ ہیں اور اگر آپ ان کو آپ دیکھیں تو جو ایکچل انسٹرکشن ہم نے جنریٹ کیے ہیں ان کا سائز بھی چھوٹا ہے اور نمبر آف انسٹرکشن بھی کافی کم ہو گئی ہیں جس سے ہمارا یہ مقصد کہ بھائی انسٹرکشن نمبر آف انسٹرکشن اور سائز جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے یہ لگتا ہے کہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ وہ اب اپروچ ہے جس میں دیکھیے کہ ہم نے تھوڑا سا اڈیشنل بک کیپنگ کر کے معاملہ کر کے ہم نے کس طرح افیشئنٹلی کوڈ جنریٹ کیا آپٹو مائز لیکن ایکچولی آپٹوائزیشن کے ابھی اور اپرچونیٹیز ہیں جو کہ اکراس دا بلاک جس میں وہ سی ایف جی والی بات جو ہے وہ آ جائے گی اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ ڈسکشن ہم ان شاء لیکچر میں کریں گے. آپ یہ کاروائی جو ہے کتاب میں موجود ہے اس کو ایک نظر ضرور دیکھیے گا ہم یہ گفتگو اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ